ولا و خلافی و اصحابی وزوا جی و اطرتحی و, و بناتہی و اولیاء امت اجمائی اماد باد باؤ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال و تبارک و مدالا فل قرآن مل سان بھی کری مل رہی علی مل علی مل مل وسی مل جسی مل عزی ول جا اب صدق کبھی الا مل مت سدا کلاؤ سدا کر سو لو ابھی ال على و نپنو اللہ دیکھ مشاہد دین الحمد للہ رب ان اللہ ان ملائی کت ہو سلو نل نب یادی نلو ال مو تسلی مع و مو ترمی سیدی و سان حضرت کبلا حاجی صاحب نامت برکاتوں و کچھ اور دیگر علماء کرام مسلک کے اہل سنت و جماعت اور میرے بزرگوں دوستوں اور عزیز سنی بھائیوں السلام علیکم خدا بندے کریم جلا جلال ہوں امن والا برحانو ہوں زمشان ہوں ولا ع غ غ غ غ اور نا جناب حبیب کردگار احمد مختار مدنی تاجدار سرکار ابد کرا سرورے کائنات مفرے موجودات بائی سے تحلیق کائنات ممبئی کمالات خلاصہ موجودات مولی میں کائنات صدرِ بزمِ کائنات مقصودے کائنات بلکہ اصلِ کائنات روحِ کائنات جانِ کائنات شانے کائنات حضور پر نور نور نلا نور دے کے دے سرور شابا یومن شور جناب محمد مسلح بار کا وسلم دیار گائے بے قسپنا درو شریف سلا تو سلام ارض کرنے نورانی روحانی عرقانی وجدانی بلکہ لاسانی محفل خلیفہ اول خلیفہ برحق یارے گارے مستفا وزیر احمد مشتبہ امیر المرین سئی دینا ابو بکر عبد اللہ عتیق صدیق ردی اللہ تعالی انہو یاد کے منعقد کی گئی ہے دعا کرو کہ اللہ کریم اپنے حبیب الہبیب صلی اللہ علیہ وسلم دا سدقہ سانو سرکار سیدنا دن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہو اقائد اور ان کے مشن تے چلن دی کی توقع کر مسلمانوں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ و تعالی و دی شان صرف سنت و جماعت ہی نہیں بیان کر دی جس آدمی دعوی ہے کہ میں قرآن پاک جان یا قرآن پاک سمجھنا اس آدمی تے بات پوشیدہ نہیں خالق کائنات خود مستفا دے یار صدیق دیا شانہ بیان کر کرنا اللہ ہے بل متا ملا بھی سدکے وہ ہستی جڑی صدق لے کے آئی وسدا کا بے اور جس نے انہوں نے اس کی تصدیق کی اللہ فرمان دے ا فرمایا سدک لا کے آن والا بھی مت اور وہی او تصدیق کرنے والا بھی متک تفسیر کبیر اٹھا کے دیکھو تفسیر ابن جریر اٹھا کے دیکھو تفسیر معالم التنزیل اٹھا کے دیکھو تفسیر ابو سعود اٹھا کے دیکھو تفصیر فت بیان نواب صدیق کسن بوپالوی دی اٹھا کے دیکھو تفصیر حاضر اٹھا کے دیکھو تفصیل روح ال بیان اٹھا کے دیکھو تفصیر عرائس ال بیان اٹھا کے دیکھو تفصیر روح المانی اٹھا کے دیکھو تفصیل ابن جوزی دی اٹھا کے دیکھو تفصیر در منصور امام سیودی دی اٹھا کے دیکھو تفصیر اٹھا کے دیکھو تفصیر مراغی اٹھا کے دیکھو تفصیر جناب عمر حسینی اٹھا کے دیکھو تفصیر کشاف اٹھا کے دیکھو تفسیر مہر المحیط اٹھا کے دیکھو تفسیر جامعہ البیان اٹھا کے دیکھو تفصیل جلالین اٹھا کے دیکھو تفصیل کمالین اٹھا کے دیکھو تفسیر مدارک اٹھا کے دیکھو تفسیر ابن کثیر اٹھا کے دیکھو ساریاں سارے بولا گر صاحب مستن تماثیر کے اندر موجود ہے اور شیعہ حضرات بھی تفسیر مجمول بیان اٹھا کے دیکھو لکھ آئے جاپ بھی شدت سے مراد مستفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے وہ سب تک بہت سے مراد حضرت ابو بک کر سدی کردی اللہ ہوتا صدی کے اکبر دیشان ربے کری بہ مایا وی جی سہ سدا کا بئی گلائی کا ہو مل متقو اور مایا میرا نبی بھی متقی ہے میرے نبی دا یار صدیق بھی متقی ہے اور جس صدیق اکبر رضی اللہ اللہ کریم فرمائے جنا سانے میرے اللہ حضرت برکت ہے ماہ میں آپ نے دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا ہاں فاضلے پرے ویر احمد اللہ آپ ایسے فرمانے اکلو ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا یہ گھٹائیں آرے مل کے آخو یہ گٹ اسے منظور بڑھانا تیرا یہ گٹ اسے منظور پرانے پاک کے اندر اللہ کریم نے چالی تو تا صدیق دی شان اتاریا اتنی شان ہے اتنی. خسائن سے کوبرہ اٹھاؤ وہ واقع سیر ہلبیا اٹھاؤ اس دے واقعہ موجود ہے نور الفسار علامہ شبلنجی دی کھول کے دیکھو اس واقعہ موجود ہے جامع ال علامہ رحاوی رحمت اللہ علیہ دی کدا کھول کے دیکھو اس واقعہ موجود ہے اس کو علاوہ البدایا ون ہایا ابن کثیر اٹھا کے دیکھو اس بھی واقعہ موجود ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ انہوی داتے بابرکات آم ملکے شام تجارت گئے ہوئے نے حضرت ابو بکر صدیق نے خواب ویکھیا چند ٹوٹ کے انہاں کی گودی بھی پی آ پیا صبح اٹھے حیران نے بڑا عجیب غریب قسم دا خواب آیا اس وقت دا جڑا منیا پر منیا محبر سی نا کاہن وہ لگے بھئی اے بھائی اے میں خواب ویکھیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ ہو تالا جب خان پیش کیا مسلمان دیکھتے ہو شہروں میں ویستے ہو ہر گروہ ہر فرقہ یوم سیک اکبر پیا منا یاد رکھ لو یومِ سی کے اکبر خلوص دل کے منا جقیتا سدیق کے اکبر دل ذرا دیکھو حضرت ابو بکر صدیق ندی اللہ ہو تال ہوتا آئی لوگ بازار میں بہ کے پٹیاں دکانوں سے بہ کے گیڑے پسے جائیے ہر گرو کہ ہر،, ہر فرقہ ابھی صحیح ہوں ہر, ہر درست کی اگر خلوص دل کے کر در سراتے مستقیب چاہتے ہو, اور ہو تو فقیر پیش کر دے اس حقیق آ جاؤ جاقی سکار سہی ہے اگر جی oh. صرف پراپوں کنڈا ہی کرو یہ واقعہ سنو اور سدیق اکبر دا, دا, دا اور پھر صدیق اکبر کا وہی عقیدہ جس عقیدے پرچار مولا نہ شاہ مدرسہ حضرت ابو نہیں پرچار پاکستان حضرت علامہ سردار احمد صاحب رحمت اللہ نے فرمایا ہے ارے کا وہی عقیدہ ہے جس عقیدے کا پرچار اعلی سنت حضرت علامہ حاجی محمد صادق صاحب دامت پر کا تو مولالیاں فرما رہے نے مسلمان غور کر اور توجہ نہ سن اعلی سنت اور عقیدہ صدیقی اکبر جو دو دے سامنے خواب پیش کیتا تو نے تین سوال علامہ رحمی تین سوال پہلا سوال انہیں کیتا اے خواب دیکھن والے تیرا نام کی ہے ماں اس تیرا نام کی ہے حضرت نے وایا میرا نام ابدل کابا وے ادوین نے آپ دا نام ابدل کابا رکھا ہوا آپ نے فرمایا میرا نام ابدل کابا ہے دوسرا نے سوال کیتا اے کیا دیکھ والے اے دس تسی کتوں دے رہن والے ہو آپ نے فرمایا میں مکہ مکرمہ کا رن والا ہاں تیسرا انہیں سوال ہے کیتا اے دسو کیڑے خاندان تے قبیلے تل کے آپ نے فرمایا میرا قریش قرائش تے جب تین سوالوں کا جواب سنیا او کہن لگا جو میرا علم کہہ جو میرا نالج کہہ اور جو سڈیا کتابوں درج ہے سن لے تینوں مبارک دینا تو خوش قسمت انسان ہے جڑا آخری نبی دا پہلا سحابی سارے بولیا کرو سب بولیا کریں آبارک پہ لاوا جس طرح نے تنا خواب سنایا اگر خواب سچ جائے میں مبارک پیش کر آخری نبی دا پہلا سیاب تو توے گا حضرت ابوبکر بکر صدیق رضی اللہ تعالی قرماندے نے میں سارا کاروبار چھڈ دوں شام تو صبح اٹھیا ارادہ کیتا مکہ مکرمہ پر مند نے جب مکہ مکرمہ دے شہر میں داخل ہوا آپ فیصلہ کرنے والی شخصیت سن لوگ آپ لوگ آپ فیصلے دے اتفاق کرتے سن حضرت ابو بکر صدیق جب نے دیکھیا مکہ مکرمہ دے لوگ حضرت ابو بکر اللہ دے گرد جمع ہو گئے لگے اے کا با کوئی نوی گل سنی جے آپ نے فرمایا کیڑی گل او کہن لگے عبداللہ دا بیٹا جڑا محمد ہے وہ کہہ اللہ کہ میں اللہ دا رسولاں دو سو گال منی جان دیئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ و تعالی انہوں نے کوئی تفسرہ نہیں فرمایا آپ سدھے حضور اکنس اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے درے اکنس تے حاضری دیتی دروادہ گڑ, گڑ اللہ دے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مہار تشریف لے آئے ارض کی تا میں سنیا میں تزا نبوت دا دعویٰ فرمایا وے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میں میں اللہ اللہ میںلہی حفیظ نشانیابی نے سوال کا شیر ترجمہ کیا اور جڑا میرے آقا نے جواب دتا وہ دوسرے شیر دوسرے مصرے کا آب بکر صدیق نے ارد کیتا موج دکھ لائیے تاکہ ؤں میں اس لام موجہ دکھ تاکہ آؤں میں اس لام میں ادو نے جواب فرمایا کیا وہ موجہ کم ہے جو دیکھا ملکے شام کیا وہ کم ہے جو ابوکرنا پیا وہ موجود تو کٹ حضرت صدیق اکبر نے دوسری کوئی بات نہیں کی تھی، اسے ویلے کلمہ پڑھیا اور ارض کیا اشادو اللہ ہو اللہ اشاد ان کا محمد الرسول. مسلمانوں ذرا اس واقعے ذرا تھوڑی جی ٹھنڈے دل سوچو کیوں بھائی خواب نو آیا بولو حضرت ابو بکر سیدھی ری اللہ عنہ تیسرے فرد کوئی گفتگو نہیں کی صرف نو خواب دسے اور کسی تیسرے آدمی گل نہیں کی تو ملک شام تو مکہ مکرمہ آ رہے ہیں سلاد تو سلام دی مارگا بھی حاضر ہوئے حضرت ابو بکر صدیق نے جہاں کلما پڑیا میں کلم کیڑی چیز دیکھی کلمہ پڑیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ نے میرے آکا دا علم غیر شریف ویخ کے ایمان لوگ اگر علم غیر نبی کریم اللہ۔ ارے وسلم کو عقیدہ رکھنا اگر یہ شرک عقیدہ ہے اگر یہ شرک ہے تو میں پوچھتا ہوں بتاؤ صدیق اکبر کے متعلق کیا پتوا ہے اور اگر اسلام میں سے صدیق اکبر کی ذات کو ایک طرف کر دیا جائے تو مسلمان اپنا منہ دکھانے کے لیے نہیں سیرتیاں میں جو موجود ہے سیرت ترجے حضرت کلمہ پڑیا سنیو مبارک ہوئے جڑا صدیق اکبر دا, دا ہے اس واسطے میرے اللہ حضرت مل اللہ مجدد دین و ملت ہے دنیا اسلام دے اندر عشق رسول دی شما فروضہ کرنے والی شخصیت ہے امام شاہ احمد رضاہاں فاضل بریل و اللہ علیہ آفرماند نے بے عذابو عطابو حسابو کے بے عذابو عطابو، حسابو، تا ابد آل سن پہ سلام تا ابد آل سن پہ سال تا ابد آل سن پہ کو سلام پر آؤ تسی رول بیان ریاض ال فی مناقب اشرام مبشرا علامہ محبت تبری کی کدار اس موجود حردی کرام کے پہاڑی اوار پونے سوا تین پونے تین میل بلندی تہائی کتے وہ جنابے منگا رہے بڑی بلندی تارے حضرت ابو بکر صدیق ਦੀ شجاعت تو قربان جائیے صدیق اکبر رضی اللہ ہو دی شجاعت ہو کہ ج متعلق شیرے خدا فرمانے اس جاؤں نہ مشکات کھول کے دیکھ اشاعت الامات کھول کے دیکھ مرقات کھول کے دیکھ مزارع حق کھول کے دیکھ توحہ تو عقبی اٹھا جامع ترمذی اٹھا مستدرک اٹھا تلخیص اٹھا مسند امام احمد کھول کے دے جمل جوامی اٹھا کے دیکھ لے طریق الخلاف اٹھا کے دے نور العلوم صار فی مناقب اہل بیت النبی المختار اٹھا کے دے ظاہیر الحكمہ علامہ محبت تبریدی کتاب اٹھا کے دے نبوانی اقدامات علی الموتب اٹھا کے دے سرکار علی شیر خدا کائنات فرمارے مارے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی ہستی نے ساری دنیا اگر کوئی بہادر ہے ابو بکر صدیق جس علی شیر خدا بہادرا سنیو ساڈا کی داخلہ مسلک بڑا محدم سڈے کو کسے نو خطرہ نہیں کسی مسلک نترا نہیں ہونا چاہیے کسی حکومت نو بولو خطرہ سڈے کولو کسی نو خطرہ نہیں ہونا چاہیے سڈا مشن سن سڈا مشن ہے اہل نظر کی تارا مشکل اللہ بہادری ہائٹ سے بلندی تیو گا رے لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ مونڈیا اٹھایا ہوا وے پورا کملی والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے جب اندر تشریف لے گئے ادرت ابو وقت سدیق رہی اللہ تعالیٰ وقت ارد کرتے ہیں آکا سخت آس لگی ہوئی ذرا اس بات پہنچ سیرت ہلوی موجود ہے تفصیل ہو بیانجوے ار ریاض ال ندرا یہ واقعہ موجود ہے جڑے میں پیش کرنا صدیق اکبر کا کیدا سنیا مبارک ہوئے جا سکی کے اکبر کا نبی کچھ نہیں کر سکتا نبی کچھ نہیں دے سکتا نبی کو کملی والے پہ پیاس لگی ہوئی ہزور سخت پیاس لگی خود چوک کے لیا دیکھا راہ کسی دا پانی نہیں نہیں اتنے پانی ہونا کیا مانگنا کیا سمجھ نہیں سی <سح> صدیق اکبر تو کوئی دبیا تو سارے مالویا دا علم ایک پاس صدیق اکبر دے علم دا مقابلہ ہی نہیں کر سکتا لیکن حضرت <سحن> تبو بکر رضی اللہ ہو عنہ تین ابو بکر سدیق ردی اللہ تعالیٰ نے دے درمیان کیوں صدیق اکبر نے پانی ایویں نیچے منگیا کیدا سی جی آیا اتنے بھی پانی پلا سکتا کو اور میرے اللہ حضرت امام احل سنت ملبرکت دین و ملت مولانا نا شاہ احمد ردا ہاں فاضلے بریلویر احمد اللہ لسے واسطے فرماند نے کون دیتا ہے دینے کو کومو چاہیے کون دیتا ہے دینے کو دمو چاہیے کون دیتا ہے دینے کو دمو چاہیے سچا ہمارا پیاس لگی آکا دگار صدیق اکبر ادی اللہ تعالیٰ نے ہو درمیان میں جاؤ ادرت ابو بکر سدھی لے کرتے نہیں ارد کیتا حضور صاف میں آپ کی کی اتنے کتے پانی یہ بھی ارد کر سکتے گار میں آپی صاف کیا اتے پانی کتنے اور میں یہ سب میلا سادر گار گار درمیان وجہ جب آپ گے دیکھا پانی دا چشمہ جاری ہے پانی دا چشمہ جاری ہے تو میرے لابا او تو میرے وہ مشک تشبودار پانی پیتا اور من نے چہت نالو مٹھا دھالو تے امبر تو دیالا خشبو دے پانی پی کے آئے فرمایا صدیق پانی پی ارد کی ادور ہاں پانی پی آیا ہاں اردقی شہد مٹا دلو چمبر نال زیادہ خوشبو دار سی حضورے پانی کتوں آ گیا فرمایا اے ابو بکر صدیق رضی اللہ و تعالی ہو اللہ کریم نے اس پانی اس چشمے کا کنیکشن اور کر د سیرت کے دے اور غیر بھی مستند دے دے جات موجود رہے سیرت السطفا ابراہیم کو سیرت البیا جاتے تو پانی جڑا سی وہ جڑا چشمہ اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکبر اس چشمے کا کنیکشن ہو گیا کون ہے دینے کو چاہیے کون چاہیے دیے والا ہے سچا دینے والا ہے سچا نام مسلمان جڑا سی اکبر برت اللہ کی دہی والے سنتمتا آپ میرا ایسنا درج ہے ہزور مار کے چلتی ہزور میرا ایسا مقام ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا صدیق اللہ دی قسمیں تیرا مقام اتو بھی وغیرہ ستر عمل رکھے لیکن جو تیرا بسر تکینا رکھے اللہ او ستر نبیاں دے برابر عمل رکھ والے اور تیری گستاخی کرنے والے نو جنت دی خوشبو بھی نہیں سمجھ دے گا اگر صدیق اکبر دے گستاخ ستر نبیا دے برابر امر رکھنے دیکھا نہیں دی؟ بسترے چکے نہیں عمل کے لیے نکلے بسترے چکے ہیں عمل کے لیے نکلے ہیں مسلمان عمل دا مل ادا پہنا ہی جدو سینے میں رسول ہوئے جی حضور علیہ السلام تو سلام کی محبت تو دل کھان لیے نہ نماز دا مولے نہ روزے دا مقامے نہ دی ویلی ہوئی اگر عملان دا ملکو مل آنا ہی اگر عمل اللہ دی باہر گئی قبول کرانا جانا ہے سینے میں چشک رسول دی دولت رہا ہے اور ہاں ذرا توجہ فرماؤ حضرت عبو بکر صدیق ندی اللہ ہو تعالیٰ المنبیات ابن حجر اسکلانی شار بخاری دی کتا آپ نے فرما دیس نقل کی تیئے حضور علی سلاد تو اسلام نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی سوال کیا فرمائے میرے پیارے میم تین سب تو پیاری ہے حضرت ابو بکر اسی ویل رسول اللہ آکاں کملی والے آکاں مینو سب تو پیاری چیز آ میرا آخان تسان حرگر اللہ ہو یہ بھی ارد کر سکتے سن آقا منو اللہ بڑا پیار <تصفح> ایوی آرد کر سکتے سن میم اسلام بڑا پیار آئے یہ بھی ارد کر سکتے سن میم قرآن پاک بڑا پیارا ہے لیکن حضرت ابو بکر صدیق ویلے میں پاکارت کرتا رہت ابو بکر صدیق نے ایسی بات کی جی نال اللہ دی محبت دا بھی پتا لگ جانا جی نال اسلام کی محبت کا بھی پتا چلتا ہے نال قرآن پاک نال محبت رکھ والے کا بھی پتا چل سکتا ہے اور جن جی قرآن نل پاک نل محبت رکھنے والے کا بھی پتا چل سکتا ہے محبت کا دعوی وا کرے تو بڑے نظر آسلام اسلام کرے بڑے نظر آن دے کانفرنس کرنے والے بڑے نظر دے, دے لیکن طرح پاکستان میں جو مد مدد سرکے ہیں ان کی تاریخ پر غور کرو تو پتا چلے گا کہ ارے مرزائیت کی بنیاد کہاں سے ہوئی ہے پرویزیت کی بنیاد کہاں سے شروع ہوئی ہے ارے سر سید جو تھا اس کا بنیادی عقیدہ کیا تھا یہ سب اور کے جو ہیں ان کی بنیاد کہاں سے وہ سب کہتے تھے اللہ سے محبت ہے اسلام سے محبت ہے قرآن سے محبت ہے لیکن سنی کہتے ہیں ہمیں مستبا سے محبت ہے کیونکہ جس کو مستبا سے محبت ہے اسی کو خدا سے محبت اللہ اللہ, اللہ،, اللہ،, اللہ،, اللہ، جنو پیارے مستفا سلح علے سلب نال محبت محبت ہے اسی نو علیہ السلام دے. سلام جس ہزور علی اسلام محبت ہے اسی او نرانت اور ایسے واسطے آلہ تر ترد کرتے ہیں کہرے نام پہ جان فہاں فیدار کروں تیرے نام پہ جان ف بس ایک جاں دو جہاں فیدا سارے پڑھو کروں تیرے نام جا فدار بس ایک جا دو جہاں نہیں دو جہاں سے بھی جی مرا نہیں دو جہاں سے بھی جی مرا نہیں دو جہاں سے مرا جی جی کروں کیا کروڑو جہاں نہیں سوفی صاحب چورے شریف میں شیر بولے اتنے بھی ہو جاتے سارے آنکھوں کروں تیرے نام پہ جان فیدہ کروں تیرے نام پہ جان فیدہ نہ بس ایک جان دو جہاں کروں تیرے نام پہ جان پان بس ایک جہاں دو جہاں فیدا نہیں دو جہاں سے بجی برا سپڑوں نہیں دو جہاں سے بجی برا کروڑ جہان نہیں دو جہاں سے حضور کا کلما پڑیا ہے اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ ہو تالان ہو چالی ن چالی ہزار روپیہ حضرت ابو بکر صدیق اور وہ چالی ہزار روپیہ میرے آقا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نو نے نبی دام تو وار سڑیا کہو کروں تیرے نام پہ جاں فدار کروں تیرے نام پہ نہ بس ایک جہاں دو جہاں کروں تیرے نام پہ جان نہ بس ایک جہاں دو جہاں فیدا نہیں دو جہاں سے بھی جی برا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں دوسرے رنگ سو جی ابے سال پر گل لوگ سارے بزرگ کرتے <تصف> <تصف> وہ کہہ جی اپے کا اتنا آٹا لینا سپے کا انہیں لینا <تصف> سپے دن قیمت سی یہ چیز روپے کی اسی حیران ہونے اے اج تو کن سال پہلے کی گل ہے بولو ابے سال بولے کرو اوچھنا جب ایک روپئے کی ایسی نبے سال پہلے قیمت آ جانا چودہ سو سال پہلے ایک روپئے ویلو ہوئی سار تو قربان جاوا تو ایک روپیہ نہیں سو روپیہ نہیں ہزار روپیہ نہیں دو نہیں پن نہیں دس نہیں سرکار سیدنا صدیق رضی اللہ ہو رہے چالیس روپیہ مستقفا قدم دوار ہار اور اتنے پیارے حبیب نے حضور دے کہ جی شان دا کوئی اندازہ بھی نہیں فرما ستا میرے آکی سلاد سلام وال مبارک حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے کار رکھے ہوئے جامع جد اللہ مارے رحمت اللہ کی کتاب ہے حضرت میں اپنے مکان ہوا وا کلا ملا وا اور کوئی فرد میرے مکان نہیں اور دیکھنا کہ کیا مکان دکونے قرآن پاک پڑھن دی آواز آ رہی ہے اٹھیا دیکھا نے مانے آواز بدستور آ رہی ہے پر کاری نظر نہیں آئی پڑھن والا نظر نہیں آیا سو گیا صبح ہوئی کیونکہ کوئی سمجھ آ رہی گل بات کی کہ نہیں ہے حضرت مکر سدیق رد ہو اور میں سو گیا صبح ہوئی فجر دی نماز ہزور علی اسلام کے پیچھے پڑھی تو بعد میں اردکیتا دور راتی عجیب واقع پیش آیا اور میں کی حردکتا دور کونے قرآن پاک پڑھن کی آواز آ رہی تھی لیکن پڑھ والا کاری نظر فرمائے صدیق اکبر جس کونے تین آواز سی اتنے میرے وال مبارک تھی رکھے ہوئے جام میں مدبوامی فرمائے صدیق اکبر اللہ ہوتا عنہ جس کونے آواز آ رہی سی اسے میرے وال مبارک تے نہیں رکھے جب آپ نے سوچیا عرض کی آ کہاں اسے تے وال مبارک رکھے ہوئے سن فرمایا صدیق پھر سن لا میں الاشاری وائیا کراؤ نل قرآن ابو بکر صدیق میرے والا درد درد فرشتے جمع ہو کے قرآن کی تلاوت پہ کر صدیق سدیگ لے اردو کیا دور میں سارا میرا سارا مکان چان مارا جی فرشتے جمع ہو کے تلاوت پہ کر دیر کسی گیٹے گیٹا تو انہوں کا لگا ہی جا آج کل کئی سوال کرتے جی نبی حضرت نہ تو نظر لگے نہیں ہزور دا جناد ہو گیا باہر گئے نبوت پہ ارد کرتے آ ساتھ دا جنادا بڑا ہلکا سی کوئی وزن نہیں فرمایا وزن کس طرح ہوں آسمان تو ستر دار فرشتے اتر کے ساتھ دا جنازہ اٹھایا ہوا جنادے پے ہاں اصل سامان تو کوئی لبا ہی نہیں پہ نا سنی مبارک ہوے جا سب کا کیدا ہوئی سنیا وہ توری پڑا میں تاس علم پی ایچ ڈی ڈگری لے نبی وجود نظر کیوں نہیں آنا مسلمان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ حضرت ابو بکر صدیق حاضر ہوئے عرض کیتی کملی والے آکا اے اللہ دے پیارے حبیب لبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دیتے بابرکات اللہ کریم نے آئے تھی شان بیان کی اللہ ایک یو سلونا نبی اللہ تعالی اور یوسلونا دے فرشتے ہر ویلے اپنے نبی سے دروت پڑتے نے ہر ویلے اپنے نبی سلاد بھیجتے ان اللہ ای کا تاؤ یوسلونا نبی آقا اس مقام تے اللہ نے خیر فرمایا اے آقا آکا ذکر کدھر نہیں اے حضرت ابو اے آقا اللہ, تو تے درود پیج اللہ تو تے اسی محروم رہ گیا یہ جد سدیق اکبر نے کیتا او سے ویل رب کریم نے فرمایا جبریل عرض کیتا یا رب جلیل کی حکم ہے فرمایا فورن میرے نبی دی بارگاہ بھی ابو بکر صدیق اللہ کریب نے آیت نادل کر دیتی بائی اس بارے وہ اللہ کی جو سلی ام یہ سدیق توں کیوں گھبرانا پے میری دان تو جا تیر بھی تکبیر اللہ تر کتنا تھیوری پڑ تدری کہڑا قرآن پڑھے کہ ج متعلق مولوی صاحب کشمیری فیض کہ اگر مینو قرآن دی سمجھ آئی ہے تو تفصیل کبھی پڑھنے حضرت ابو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ ہوتا نو جا رہے ہیں تو جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ ہوتا نو نے یہودیا گرو دا مولوی یہودیاں دا پریسٹ جنوب ریلیجن اسٹرکٹر یہودیاں کا ملے وہ تقریر کر رہے ہیں یہودی سامین بیٹھے ہوئے ہے مسلمانوں دا خدا فقیر ہے اصل کی آنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے جدو یہ گل سنی آپ دی ایمانی غیرت نے جوش ماریا آپ تے تشریف لے گئے فرمایا کی بےکہ آپ نے تمام میں حجت واسطے پوچھا شاید لفظ بدل جائے شاید اپنا بیان بدل جائے فرمایا کی کرنا سا فر بے باقی دے دکھا مسلمانوں دا خدا فکیری اینیاں حدرت تبو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے رکھ کے وہ یہودی مولوی دے منہ تہ تمانچا مارے گا کئی لوگ ملے جی اے تنگ نظری ہے جی اے اخلاق تو گری گل ہے میں پوچھنا تیرا اخلاق زیادہ ابو بکر سرجر مکی اللہ تعلے دی کتاب کھول کے دیکھ آئی سلاد سلام نے فرمایا بات میری امت دے سب تو زیادہ رحم دل ہے سب تو زیادہ رحم دل میری امت کون حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ ہو حضرت ابو بکر صدیق نے منہ دے رکھ چپیڑ ماری نے ماریا کس گل کول کوئی بھی نہیں ہوئی ایو ماریا کھڑے سامنے پہ کہ بولو نبی کریم سن لا کیونکہ یوتی نبی ابھی جھوٹ بولیں گے تو چل جائے گا کیونکہ نبی نسے گل کا پتا کن کا بولو تبھی جھوٹ بول سدے کہنے کھالو یہ کوئی نہیں نبی کو کسی گلتا پتہ ہی نہیں تو جھوٹ بولیں گے تو جھوٹ اشکاش جی نے زیادہ دور جا رہے ہیں ایک منافق کبے ہاتھ نہ پہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کون کُل کدال حضور علیہ السلام نے فرمائے کُل پہ جمین وہ کبے ہاتھ نہ کھان والے سجے ہاتھ نہ وہ منافق تھی کہ لگا میرا سجا ہاتھ کام نہیں کرے اس منافق نے کتاب ہے مرد دم تک ہاتھ ہوا منافت دینا یہ دن نبی نسے گل کا بتائی جھوٹ بولیا نے میں تج بھی کوئی گل ہوئی گی انہیں آگے کوئی گل نہیں ہوئی ایویں ماریا سکار ابو بکر ادورا لی سلام نیا رت ابو بکر صدیق ردی اللہ ہوتا بولا صدیق رضی اللہ اے تیری شکایت کے آئے نے کیتا دور تیگل لے کے محلوی نو ماریا ہے ارد کی نام یا رسول اللہ اکسے آقا ہاں ہاں میں محلوی نو ماریا ہزور پوچھو کیوں ماریا اور مایا پوچھا بھی کہ ماریا ہے اردک کملی والے آکا میں خدا فکیر اسی گنیاں حضور نے پوچھا پھر کہنے لگے یہور کی گل ہوئی کوئی نی گل پہ کرتے ہدور علی السلام نے فرمایا اے ابو بکر کوئی گواہ پیش کر مگر اللہ محبوب صلی اللہ وسلم فرما رہے نے کوئی گواہ پیش کر میرے آقا نے دسنا سیو اج میرے جان ویلو جس نبی صدیق اس اپنا مقام کتنا ہوئے گا ہومائے صدیق اکبر نے خبر کوئی گواب پیش کرتی کلی والے آقا میں کلا ہی سر اس ویلے اللہ نے فرمایا جبریل جلدی جلدی میرے محبوب کی بار گاہ چار میرا محبوب ابو بکر کولب کو کرتا ہے ابو بکر سلا سی جا میں کے اکبر آیت نادل فرما سڑ میں اکبر آیت نادل کر دینا اسی ویل آیت نادل ہوئی لاکھ اللہ ہو اللہ اللہ فکیری این چوتھے سمانے آئے تو موجود ہے مسلمانوں جن دیر قرآن رہے گا سدیپ کی شان حضرت مندر بکر صدیق رضی اللہ و تعالیٰ نوانو اللہ کریم نے کیسا شرف عطا فرمایا کہ جہاں شرف حضور علیہ السلام دے کسے کسی سیابی حاصل نہیں بلکہ علامہ دے ریاض و و کی ہیں و شرف, ایسا شرف ایک سیافی نرف نہیں ملیا حضرت آدم دیا شرف, شرف نہیں ملیا حضرت علیہ السلام دے کے سیابی شرف نہیں ملیا کسی نبی سیابی نرف نہیں ملیا جبو بکر شدید شرف ملیا اور شرف ہے تو yeah چار پشتر کنشتوں تک بولو اچھی بولو کنشت سحابی باپ بھی سہابی خود بھی تے پتر بھی تے پوترے دوترے بھی چار پشتوں تک چار پشت تک چار پشتہ تک حضرت ابو بکر صدیق کا خاندان شرف تو کی ہے وہ جناب مشرف ہے حضرت ابو بکر صدیق خود سے ہابی آپ کے والے سے ہابی آپ کے بیٹے سے اور آپ کے پوترے تے دوترے کی نے صحابی نے اے اگر شرف حاصل ہے تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تکبیر سلمان ذرا جو فرماؤ کسی سے ہم نے رکا پہجائیں کہ کیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ہو کے مثال کے بعد آپ کی کوئی بیوی حضرت علی شیر خدا مشکل کشا مولا کل کائنات انعت کرام ملا مج ال کریم کے عقد میں آئی تھی <تصور> شیاض رات کی کتاب کشل بما کتاب استاب ہے کہ شہادت بعد حضرت ابوبکر صدیق نے انہوں کے نقا کیتا اور جب حضرت صدیق کے اکبر کا مثال ہو گیا حضرت علی شیرے خدا نے اس اسما بنتے امیس نال اپنا نقا دی کتاب کشل بما خل کے دے روز دے جیدي جیدي اے موجود ہے ہاں مسلمان ذرا توجہ کر صدیق اکبر اد اللہ ہوتا ذات بابر کا ذات جاتے بابرکاتے احتجاج کے تبرسی اٹھا کے دیکھ حضرت علی شیرے خدا صدیق اکبر سے پیچھے نمازا پڑ دے گا خدام موجود ہے سم کام کا مسجد میں <بَقْرِن> <محرلا> ہوئی صدیق حضرت علی شیرے خدا اٹھے متائی عال سلاح حضرت علی نے نماز کا کی کیا ارادہ کیا خلف ابھی تے جناب مہادر ال مسجد مسجد میں تشریف لیا خلف ابھی بک تے حضرت ابو بکر دے پیچھے کھلو کے نماز پڑھی تصویریں کمی اٹھا کے موجود ہے ہم حضرت علی شیرے بہت مشکل کچھ مولا میں تمن پوچھنا یہ امام دسو تھی جس امام پیچھے نماز پڑھو جا دی شان گستاخی کرے تمہیں برداشت ہوتی بولو کھل کے جہدے جی پیچھے تھی نماز پڑھوی جی شانے ہو ہو جی جی ہو نہیں ہوں پوچھنا جیت نے نمازی علی راضی نہیں وہ جی نبی راضی نہیں جہی تبھی راضی نہیں وہ خدا آدھی نہیں جہدا جی راضی نہیں وہ فرقہ کدی حق سے ہو سکتا نہیں مسلمان جی جنت لینی علی کے صدیق چدیق نکبر مننا پڑے اور ایسے واسطے جی اہل نظر کی آکا علی سب پڑو اہل نظر کی تارا علی علی اہل نظر کی آکا سارا علی علی ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا ٹوٹے ہوئے دلوں کا دیگر کتاب روایت موجود ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فروغ نے حضور کی بارگا حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے حاضر نے جبریلے امین حاضر ہوئے سلام کملی والے اللہ تلام پیا فرمایا شان سے بیان کر اردک حضرت نو علیہ سلام نے جن سو سال اپنی امت تبلیغ فرمائی اپنی قوم تبلیغ فرمائی حضرت میں اونے سال جبریل ہو کے، دا امام ہو کے فرشتیاں دا سردار ہو کے محلی الملائکہ ہو کے روح ہو کے فاروق کی شان بیان کروک کی شان بیان نہیں کر حضرت نو علیہ السلام نے کنے سو سال تبلیل فرمائی روزی بولیا کرو کن سو سال سڈے سوبی صاحب بڑے حساب ساوان نے انہوں انہیں منوں روکا بھیجے کہ اس وقت ایک دینار دی جڑی قیمت سی نا اجکل تین کروڑ چھ سٹ ایک سو سال میں عمر دی شان بیان نہیں ہو سکتی اگر عمر کی شان کا یہ عالم ہے تو صدیق اکبر کی شان کتنی ارفا آلم جی سیکھی اکبر دی شان دے دی عالم ہے تے میں پوچھ رہا مستفا کی شان کی اچھی ہے ایسے واسطے اللہ پر نے سب سے اولا او والا ماں ران بی سب سے اولا اولا ماں ران نبی سب سے بالا او والا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے شان اسلام اندر بڑی دے مطلق میرے آکا نے فرمایا جنہوں دنیا ترتے دے پھر دے جنتی نے او اے لے کر دساچ ادورابی اچرا مبشرا چھ افراد نے حضرت ابو بکر صدیق کی کوشش اسلام قبول کیتا ہے کیا دسان چھ حضرات نے ادرت عثمان گنی بھی عثمان عثمانے دے دلک حضور نے فرمائی ابن ماجہ اٹھا کے دے مستدرک اٹھا کے دے فرمایا میرا عثمان کل قیامت والے دن ستر ہزار آدمی دی او نا دی شماعت کرائے گا میرے امت کی ستر ہزار نو بغیر حساب کتاب تو جنت چل گئے قدرت عثمان گنی کا اللہ کو ساتھ پہلے بلکہ کتابوں جہے بھی تیرے مہیب نے میں تینوں اجازت جانتا دینا اپنے سچے مہیبوں اپنے نال جنت دے لاتا فرمانے تجھ سے اور جنت سے کیا نسبت منکر دور ہو تجھ سے اور جنت سے کیا نسبت منکر دور ہو ہم رسول اللہ گے جنت رسول اللہ کی ہم رسول اللہ گے جنت رسول اللہ کی سپڑو ہم رسول اللہ گے جنت رسول اللہ کی. ہاں تو میں تذکرہ پیا کرنا سا کہ اللہ تمارک ماتالہ نے صدیق دی, دی, آیت دی. صدیق دی, دی آیت کی گواہ قرآن حضرت قرآن کی آیت ندل کی ادھر گزوائے بدر تو بعد باپ بیٹا دونوں بیٹھے ہوئے نے بیٹا بدر پدر ابو جان دی پارٹی د حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ ہو تالا نسرت نے قدم بیٹا بھی حضور دا غلام ہو گیا بیٹا بھی ادور کا سیابی ہو گیا ایک دن باپ بیٹا میں بیٹھے بی تاریخ بیت موجود ہے بیٹا کردا آبا جان میں سر کلم کر سکنا سا پر باپ سمجھ کے چڈ دتا فرمایا میں تین رسول قتل کر دے مسلمانوں اور میں بیٹا اچھ سان برادری نہیں سا لینا پتا جی ابھی مکولا ہو جی جی جی کوئی لگا ٹھیک جتے جتے کوئی لگا جی ٹھیک لگا تو جب کوئی تیری پیلی بھی تو پٹے ونڈن لگے تو پھر ایویں گانا گھڑنا پڑنا اوتے نہیں تینوں یاد آنا جی جی کوئی لگا ٹھیک ہی لگا اوتے مکولہ بھول گیا ان تکلیف ہے ہاں جی ساڈے والے دروازہ کیوں رکھ رہے ہیں باری کیوں رکھ ہیں ارے تین دنیا پیاری ہے اور جا نبی داشت ہوتافا پیارا اللہ میں قتل کر سکنا جب سرکار سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بیٹے فرمایا اس ویل جبرین مصطفیٰ دی وار میں حاضر جبریلِ, امین آئے تو بشارِ صدیق مالکی جبریل آئے, آئے عرض کی اللہ قالو ان کی علامہ ابراہیم مالک کی رحمت کی پھر کیختیار کیستے کام اللہ فرمانا پھر رحمت دے فرشتے ٹوٹ یہ سب حاجی سب کم <سلام>